بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب واپس تشویش بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں بحب العزیز الحکیم اور وہ سب پر غالب قمار حکمت والا ہے لہوس کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی ولادی اور زمین کی یقین امید زندہ کرتا اور مارتا ہے وہ و کل شین قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ولاخر وظاہرول والباطن وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہ وبی شید علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ولادی خلاق السماواتی ولادا وہ ذات ہے جس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو فیصت ایام ان چھ میں پھر وہ مستوی ہوا عرش پر یا المایاری جو جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ مایقر ہار جو اسے نکلتا ہے ينزل من منسما اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے چڑھتا ہے وہ ہوا معم اور وہ تمہارے ساتھ ہے این ماکن تم تم جہاں پر بھی ہو وہ اللہ مات امر و اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے تعدد مقام، تعدد مقین کو مخلوق میں مستلزم آتا ہے خالق میں نہیں اور یہ اللہ کی معیت حقیقت پر محمول ہے لہم الخص سماوتی بل اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی وہ اللہ ترجا العمور اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملے یولیج اللہ فن نہاری وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وہ یول جہارہ فن لیلی اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وہ ہوا علیم و اور وہ والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے آمین و بلّہ ہی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وہ انفیق و بما جم اور خرچ کرو اس چیز میں سے جو بنایا تم کو مستقلفینفی ہی اس میں جانشین فلدینہ پسول کیا, کیا ہے تمہیں لا تؤمنون باللہ ہی تم نہیں ایمان لاتے اللہ پر رسول کمر رسول تم کو بلاتا ہے لطو امین لا اپنے رب پر میرا اس نے لیا ہے تم سے پختہ ان تم امین اگر تم مومن ہو ولدھی یونس اللہ اپ ذات ہے جو نازر کرتی ہیں اپنے بندے پر آیات امبینات ان ان واضح نشانیاں آیات لیو من تاکہ وہ تم کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ لاراف رحیم بہت زیادہ نرمی کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے مالک مل تنفیقی سبیر اللہ, اللہ اور تمہیں کیا ہے کہ تم خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں وہ اللہ میرا ولا کے لیے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی لاس طویم ان کمن انفاح کا قبل فتح نہیں ہے برابر تم میں سے وہ آدمی جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا قاتل اور کتال کیا لائی کا عدم یہ لوگ زیادہ بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے من اللہ دینا اور لوگوں سے انفقو جنہوں نے خرچ کیا من بعد اس کے بعد و قاتل اور قتال کیا وعد اللہ اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے حسنہ اچھائی کا اچھی جزا کا اور اللہ واللہ تعالی بما تعملونا خبیر اس چیز پر جو تم, جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے منزل قریط اللہ قرض حسنہ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض فی الحف اللہ تو وہ کو بڑھا چڑھا دے اس کے لیے, لیے بزت دوڑے گا ان کا نور ان کی روشنی ان کے سامنے ابھی اور ان کی دائیں جانے بشراک خوشخبری ہے تم کو آج کے دن جناتن تجریح الانہار ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے چلتے ہیں دریا خالدین دینا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے رادی کاب الفوظ العظیم یہ کامیابی ہے بہت بڑی یوم یقول المنافق المنافقات کہیں کہ منافق مرد منافق عورتیں لدینہ آمن لوگوں کو جو ایمان لائے انظرونا کہ دیکھو ہماری طرف نقتبسم نور کم ہم چن لیں تمہارے نور سے یا عم ہمارا انتظار کرو نقت وسم نور ہم چن لیا یا حاصل کر لے تمہارے نور تمہاری روشنی سے جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ پھل تمسو نورا پھر روشنی تلاش کرو فضوری ببینہم ہوں کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار لَهُ بَابٌ اس کا ایک دروازہ ہوگا باقین ہو فی الرحمہ اس کی اندرونی جانب میں رحمت ہوگی وَظَاهِرُهُ ہو قِبَلِهِ الغاب اور اس کی بیرونی جانب اس طرف عذاب ہوگا یونا دونا وہ ان کو آواز دیں گے علم نکم محکم کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ قال و کہیں گے بلا کیوں نہیں بلا کن کم فتن تم لیکن تم نے فطرے میں ڈالا تھا اپنے آپ کو وہ تم اور تم نے تم انتظار کرتے رہے وغرت کو ملانی اور تم کو دھوکے میں ڈالا جھوٹی آردوم نے ہتٰ جا امرواہی حتیٰ کے کہ گیا اللہ تعالیٰ کا حکم وغرکم بلاہ الغرور اور دھوکے میں ڈالا تم کو بہت بڑے دھوکے باز نے فَلْ يوم منكم آج کے دن نہیں دیا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر آگ ہے, وہ تمہارا دوست ہے اور وہ بہت برا ہے بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے علم دینا امن کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان تقشع کو لوبحم الکر اللہ کہ ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے فما نزل من الحق اور اس کے لیے جو نازل ہوا ہے حق سے ولا یقون یا تقشع آ جھک جائیں خشو کریں ولا یقون و لادینہ ات اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے کتاب من قبل اس سے پہلے فَاطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ پھر لگ ہو گئی ان پر مدت فقص قلوب ہوں تو ان کے دل سخت ہو گئے و قطیر امن فاسقون اور ان میں سے بہت زیادہ فاسق ہیں کہلا جان لو کہ ان اللہ یقیل اور بعد عدم ہوتی کہ اللہ تعالی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد فَقَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ وَتَحْقِيقٌ ہم نے کھول کر بیان کی ہیں تمہاری یہ نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو ان للمصدقین والمصدقات یہ بے شک صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں واقرض الله قرض حسن اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو اچھا یہ ذاعقل لهم ان کو کئی گنا دیا جائے گا ولہم ان کے لیے اجر ہے کریم با والذین آمنوا بالله ورسوله اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اولئک هم الصدیقون یہی لوگ سچے ہیں وہ شہداء عند ربہم اور اپنے رب کے ہاں شہادت دینے والے ہیں لهم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے وانورہم اور ان کی روشنی ہے ان کا نور ہے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وقذبوا بآیاتینا ہماری آیات کو جھٹلایا اولئک اصحاب یہ لوگ ہیں جہنم والے خوبصورتی و تفاخر اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے بینکم تمہارا و تقاصر فی والاولاد اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے کماتری گئی سن اس بارش کی طرح اعجب الكفار آجبل کفارا تعجب میں ڈالا یا خوش کر دیا کفار کو کاشتکاروں کو نباتو اس کی نباتات نے اس کی کھیتی نے سمایہ ہی جو پھر وہ پک جاتی ہے فتح راہو پستو دیکھتا ہے اس کو مصفرن زرد سما یقین التامہ پھر وہ چورا چورا بن جاتی ہے اور پھر اخرت میں يكونو حطاما وہ رضا ردا یہ چورا چورا بن جاتی ہے پھر آخرت اور پھر اخرات کی اور میں عذاب شدید عذاب ہے سخت کمفرتم من اللہ اور بخشش ہے اللہ تعالی کی طرف سے مغردوان اور رضامندی عمل حیات و دنیا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی اللہ متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان سابقو الی مغفرتی من ربکم وجنتن عرضھا قعرض السماء والارض جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے وہ ادت عزت ہی تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر لال کا فضل اللہ شاہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ اللہ حضلعم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے مصیبت کوئی مصیبت نہیں پہنچی زمین میں والا کی انکوس اور نہ ہی تمہاری جانوں میں اللہ فی کتاب مگر وہ ایک کتاب میں ہے من قبل امن نبر اہا اس سے قبل کہ ہم اس کو پیدا کریں انہ دارک علی اللہ یسید یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے لکی لا تأسو علی ما فاتکم تاکہ نہ تم غم کرو اس پر جو تم سے نکل گیا خوت ہو گیا و لا تفرحو نہ تم خوش ہو جاؤ بما آتاکم اس پر جو تم خود دیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لا يحبو نہیں پسند کرتا کلا مختال ان فقور بہت زیادہ فخر کرنے, والے کرنے والے سے. مختال تکبر کرنے والا فقور بہت زیادہ فخر کرنے والا اللہ دینا وہ لوگ جب بخلونہ جو بخر کرتے ہیں بھائی امرون ناسا حکم دیتے ہیں لوگوں کو بال پخلی بخر کا بنگول اور جو شخص مو موڑ لے پھر جائے سید الحمید بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ ہے اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے لقت ارسلہ رسولانہ بالبینات تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو والد دلائل کے ساتھ وہ انزل نام اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کی کتاب بلمیزانہ اور ترازو لیمن ناسو تاکہ لوگ کھڑے ہوں انصاف کے ساتھ وہ انزل اور ہم نے نازل کیا لوہا فی بحس اس میں لڑائی ہے بہت سخت للناس اور نفع ہے لوگوں کے لیے بالغیبی غیب کے ساتھ ان اللہ قوی عزیز یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوی ہے قوت والا اور بہت زیادہ غالب ہے ولاقت ابراہیم اور تلبتہ تحقیق بلا شبہ ہم نے بھیجا نوک اور ابراہیم کو وجہ اللہ کی ضروریت اور ہم نے ان دونوں کی ذریت میں ان کی اولاد میں نبوت رکھی وہ کتاب اور کتاب فمن مختد ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پانے والے ہیں وہ قطیر وومن اور ان میں سے بہت زیادہ گناہگار ہیں نافرمان ہے اللہ تاری رسول ہم نے ان کے نقشے قدم پر بھیجے اپنے رسول و کبفئی نہ مریم اور ان کے پیچھے بھیجا اسب نے مریم کو وہ آتئینہ النجیل اور ہم نے ان کو انجیل دی وجہ اللہ قروب اللہ تبع اور ہم نے بنا دیا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی رحمت نرمی اور رحمت و رحبانیتہ اور رحبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کی تھی ماں کا تب نا ہم نے ان پر اس, اس کو فرض نہیں کیا تھا اللہ رضوان اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہوئے تلاش کرنے کے لیے فمار آد پارے آیاتی ہاں نہیں انہوں نے اس کا لحاظ رکھا خیال رکھا حق ارے آیاتی ہا جس طرح اس کو اس کا خیال رکھنے کا حق تھا آتے اللہ دینہ آمان اجرا ہوں ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کا اجر و کتیر و منم اور ان میں سے بہت زیادہ لوگ فاسق ہیں یا یو اللہ دینہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقل اللہ سے لرو وہ آمینوں بھی رسولی ہی اور اس کے رسولوں پر ایمان ل... اس... اس... آمین بھی رسولی ہی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یوتی کفلینی کی فلینی میں رحمتی ہی وہ دے گا تمہیں رحمت سے دوہرا دو دو حصہ وَيجعل اور برادے گا تمہارے لیے روشنی تم سونا بھی تم اس میں ذریعے چلو گے چلو گے بخش دے گا واللہ اور لا زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے علامہ کتابی تاکہ جان لے اہل کتاب اللہ یک رونا اللہ کہ وہ نہیں قدرت رکھیں گے کسی چیز پر من فضل اللہ اللہ کے فضل سے وہ انََ الفل بلّہ اور یقیناً یہ اس کو بھی جان لیں کہ فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ اتی ہی میں شاہ وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ اللہ عد الفضلعظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے یہ لاہ یہ علامہ میں جو لا ہے یہ زائدہ ہے